روزے کی حالت میں اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو انسولین بھی لے سکتا ہے اور شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ شوگر میں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی بلکہ آپ نے جب تش دیا تو دبا کر کے نکالا تو خون تو باہر آیا نا اندر تو کوئی چیز نہیں گئی لہٰذا بلڈ ٹیسٹ کرنے میں بھی روزے کی حالت میں روزے پر فرق نہیں پڑے گا البتہ کوئی با وزو آدمی اگر شوگر ٹیسٹ کرے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیا ہمارے امام اعظم ردعیہ اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی چیز سوئی یا کچھ لگے اور خون اتنا نکلے کہ اپنی جگہ سے ڈھلک جائے بہ جائے چاہے وہ سوئی جتنا کیوں نہ ہو اپنی جگہ اور مقام سے اگر ڈھلک گیا تو وزو ٹوٹ جائے گا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا